اعلی حضرت فرما اس میں ٹائم دیکھنا بھی حرام ہے وقت دیکھنا بھی حرام اس میں چاندی اور سونے کی اس سے تو مرد کو بچنا چاہیے حضور علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں سونا لیا ایک ہاتھ میں ریشم لیا اور فرما سنو کہ یہ میری امت کے مردوں پر حرام ہے ٹھیک ہے نا یہ اتنا اب رہا سونا کتنا استعمال اعلی حضرت کا فتح تی وجیز اس میں اتنا سونے کو اعلی حضرت جائز لکھا اور بڑے فقا کی عبارت حضرت امام محمد رحمت العلح کے قول پر فتوا دیا جیسے کہ دانت کسی کا ٹوٹ جاتا اس کو سونے کے تاروں سے باندھ لینا ایک یا سونے کا دانت لگا دینا امام محمد کے قول پر اس کو اعلی حضرت نے جائز قرار دیا وہ بھی امام محمد کے قول پر ایک تو یہ جو بعض لوگ یہ اصلی دانت ہے نا یہ, یہ, یہ اصلی دانت پر سونے کا خول چڑھا لیتے ہیں اور شاید نظر یہ ہوتا ہے کہ ذرا ہنسیں گے نا تو مزہ آئے گا کہ دیکھیے یہ سونے کے دانت والا آدمی چاندی کے دانت والا ہے ایسے شخص کا حوصل نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ شوقیہ ضرورت نہیں یہ شوقیہ اس نے کام کیا جبکہ اس کی ضرورت نہیں جب پانی نہیں پہنچے گا دانت تو ہوسل کیسے ہوگا تو اتنا جائز ہے کہ الگ سے دانت جیسے ٹوٹ گیا اب الگ سے دانت سونے کا لگا کر اس کو تار سے مر دیا جائے یہ جائز ہے ایک قول یہ بھی لکھا کہ انگوٹھی ہے انگوٹھی میں کوئی نگمے سوراخ کر کے سونے کی کیل ڈال دے نگینے کی حسن و جمال کے لیے صرف اتنا جائز ورنہ سونے کی انگوٹھی اور سونے کی گویا چین اور انگوٹھی یہ سب قسم مرد کے لیے ناجائز